شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اور رابطہ بسور ہسپ سابق دلائ نکلیا نی سورا کے آخر میں فاسطال سے قرب قیامت کا بیان تھا اس صورت کی ابتداء ہی ایک تیراب الناب سے قرب قیامت کا بیان ہے خلاصہ داوِ صورت ہے حسر علم الغیب ذات اللہ اس پہ تین دلائل نقلیاں ایک دلیل نقلی جمالی دس دلائل نقلیا تفصیل یا ایک دری لباج علاوہ زجرہ شکوے زال شبا تقریفات کا بیان ایک طرح ال سے حساب ہوم یہ شکوہ ہے جین کا شکوہ ہے منکرین قیامت کا شکوہ شکوہ منقرین قیامت اب میرے عزیز اگر یوں معنی کرونا کہ قریب ہو گیا واسطے لوگوں کا حساب ان کا تو یہ معنی مناسبی ہی نظر تھا یوں معنی کرو قریب ہوتا جا رہا ہے کیا قیامت روز بروز کا ہے جی قریب نہیں ہوتی جا رہی یہی مانا کرو قریب ہوتا جا رہا ہے واسطین منکرین کے وقت تو حساب ہیں ان کے حساب کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے واسطین منکرین کے ان کے حساب کا وقت بہت ہی غفلات اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مورضون اعراض کرنے والے ہیں تیاری سے تیاری نہیں کرتے کیا آتی ما ماں من ہم ذکرین اب تشریح غفلت ہے تشریح غفلت نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے تازہ پہ تازہ ایک قرآن اترتا ہے نا تو تازہ نصیحت آتی ہے نصیحت تازہ بہ تازہ مگر سنتے ہیں اس کو اس حال میں کہ ہنسی کرتے ہیں مذاق مذاقیں کرتے ہیں تو آپس میں کہتے تھے صورت ان ہے صورت سورت ہے تو ایک کہتا کہ ان توج کو دوں گا بکرا میں گا گائے کو میں کھاؤں گا تو ان کو کھانا ایسے بدماشتے ہم گے ہنسی کرتے ہیں لا ہیتن قلوب درا حالے کے غافل ہیں ان کے دل و اثر نجوا یہ شکوہ ہے اور پوشیدہ کیا سرگوشی کو ظالم ہونے یہاں ایک نہوی نکتہ سمجھو بھائی فیل کا فائل ہو اسم ظاہر تو قانون کیا ہے وہ ہے در فیل ہو آبادہ فیل ہمیشہ واحد آتا ہے چاہے فیل جمع کیوں نہ ہو لیکن اسرو کا فائل ہے اللہ زین ظالمو کہ جمع ہے تو اسرو کیوں جمع ہے اس کو کیا ہونا چاہیے واحد ہونا چاہیے تو اس کا جواب آسان ہے کہ اللہ ذین ظالم اس کا فعال نہیں ہے اس کا فعل وہی واو ہے ضمیر اس کا فعال ہے انجوا کیا ہے مفول ہے اور اللہ زین و موصول سے یہ بدل ہے یہ کیا بنے گا او واؤ سے بدل بنے گا واؤ سے پوشیدہ کیا سرگوشی کو ظالم لوگوں نے حال ہاذا اللہ باشر و اس کے اوپر حاشا لکھو شبہات متعلق رسول و قرآن یہاں سے شبہات شروع کر دی انہوں نے شبہات متعلق رسول و قرآن حال ہاذہ اللہ باشر و نہیں یہ مگر بشر تمہاری طرح یہ کس پہ شب ہو گیا اور رسول کے یہ شبہ متعلق رسول ہے نمبر ایک رسول کے متعلق یہ شبہ کیا کہنے لگے نہیں یہ مگر بشر تمہاری طرح بشر رسول نہیں ہو سکتا آفتاتون شیر کیا پس آتے ہو تم جادو کو یہ کس کے متعلق ہے شبہ آ لکھ لو متعلق قرآن نمبر دو کیا پس آتے ہو تم جادو کو حالانکہ تم دیکھتے ہو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 یہ شبھ نمبر تین شبھ و نمبر تین قرآن کے متعلق بلکہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خیالات ہیں بل افطرا ہو شبھہ نمبر کتنی چار یہ بھی قرآن کے متعلق بلکہ گھاڑ لیا ہے اس کو بل ہوا شاعر شبھہ نمبر کتنی جی پانچ یہ کس کے متعلق حضور کے متعلق بلکہ کے شاعر ہے پش چاہیے لائے ہمارے پاس کوئی بوجھ کیا کوئی نشانی جیسا کہ بھیجے گئے ساتھ اس کے پہلے لوگ پہلے لوگوں کے سامنے جب موجات آتے تھے ایسا بھی موجائ فرمیشی جواب شکوا ماں منت فرمایا پہلی قوم نے مان لیے تھے کیا قوم سمود نے جب اونٹ نہیں دیکھ لیے مان لیا انہوں نے وہ کیسے وہ میاں مردے تو نہیں قوم سمود کے پاس جو اونٹ نہیں انہوں مانا تھا جب انہوں نے نہیں مانا تم بھی نہیں مانا, گا, مانا. اور نیدر و کریں گے کیا جواب شکوہ نہ ایمان لائیے ان سے پہلے کوئی بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا باوجود فرمائشی موضوع کے آفام جو مینوں کیا یہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے وما ارسلنا قبل کا اللہ رجالن اضالا شوب اول یہاں سے چند شبہات کے جوابات ہیں چاند شبہات کے جوابات ہیں پہلے شبحوں کا جواب پہلا شبہ وہی تھا پرانی چال بے ڈھنگی کیا کہتے تھے کہ نبی بشار نہیں ہوتا فرمایا میں نہیں بھیجے ہم نے تو اس سے پہلے مگر مرد بشار بھی تھے اور کیا تھے مرد تھے نور جو ہے نا وہ نور مرد ذن نہیں ہوتے آج جبریل کو کوئی نہیں کہہ سکتا مرد ہے یا عورت ہے مگر مرد کے وہی کرتے ہم ترا فون کے پاس پوچھو اہل علم سے اعلی ذکر اہل علم وہ اہل کتاب اگر تم نہیں جانتے اس بات کو وما جالم جاسدا شب و ثانی کا اجالا پہلا شوبہ یہ تھا کہ نبی بشار نہیں ہوتا اس کا جواب دیا سب نبی بشار تھے آپ دوسرے شعبوں کا اضالہ دوسرا شوبہ یہ تھا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 با یہ چاند روزہ بہار ہے جی یہ محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے چاند روزہ یہ دعویٰ رہے گا یہ مر جائے گا جان چھوٹ جائے گی فرمایا مایا کیا پہلے نبیوں کو موت نہیں ہے کیا ہمیشہ تو کوئی نہیں رہتا یہی ہے وما ماکان خالدین تیسرے شبح کا اضالا سما صدق نام الواد یہ چوتھے شبح کا اضالا چوتھے شبہ یہ ہے کہ حضور اور صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو کامیابی دے گا پتہ دے گا اور کافر عذاب میں مبتلا ہوں گے اب یہ کہنے لگے وہ کہاں ہے وہ کامیابی کہاں ہے وعدے تو فرمایا اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کریں گے ان کے ساتھ بھی کیا ہمارے ساتھ بھی سما صدق نملو چوتھے شبوں کا اضالہ پھر سچا کر دکھایا ہم نے ان کو وعدہ پہلے نبیوں کو پن ہوں پن نجات دی ہم نے ان کو اور جن کو ہم نے چاہا سات مومنین کو واہل اکرن مصرفین اور ہلاک کیا ہم نے کس کو مشرقین کو تو تمہیں بھی ڈرنا چاہیے تمہیں ہلاک کریں گے اور حضور کو کیا دیں گے کامیابی دیں گے لقت انصلۂ کتاب کم ترغیب رن پختہ بات ہے کہ اتارا ہم نے طرف تمہاری کتاب کو قرآن عظیم و شان ڈبل اس کے اندر نصیحت ہے تمہاری افلا کیا پل نہیں سمجھتے تم سمجھو قرآن کے اندر نصیحت ہے وا کم کا سمنا میں نے کریا تین تخویف دنیاوی تخویف دنیاوی بھی, بھی ہے اور تفصیل اخلاق بھی ہے پہلے کیا تھا جی وہ اہلک نل مصرفین ہم نے مشرقین کو ہلاک کر دیا کیسے ہلاک کیا اس کی تفصیل تفصیل اہلات اور نمونہ اور تفیف دنیا ایک کام کی تمیز کس کو بنا گے جی میں نے کریا تو مانا پہلے کیا کرو پر میں بہت سی بستیوں کو قسمنا پیس ڈالا ہم نے کہ تھیں وہ ظالم انشانا اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو یہ تفصیل علاق آ رہی ہے پلمبا کی پہلے تو کیا کہتے تھے جی عذاب نہیں آئے گا نہیں آئے گا لیکن جب عذاب دیکھا تو بھاگنے لگے کیا کرنے لگے بھاگنے لگے آہ. ہم نے کہو کہاں بھاگتے ہو واپس آ جاؤ نا تم عذاب کو مانگتے تھے محبوب چیز تھی تمہاری اے قیفیت عذاب جب دیکھا عذاب, ہمارے کو وہ اس عذاب سے بھاگنے دینے لگے یارکوزون حضرت شاہ صاحب مانا کرتے یارکوزون کا ایڈ لگانے لگے کیا مانا ان کا بہترین ہوتا ہے یارکزون جو ہے نا اس محاورے سے ہے راہ کا آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہو نا تو گھوڑے کو بگاتا ہے تو پاؤں مارتا ہے ایڈ یا نہیں ایسے یہ ہے یار کزو ایڈ مارنے لگے گھوڑے بگاتے ہیں پھر میں لا ترکو شاہ سب کے معنی معنی ہوتے ہیں لیکن سمجھنا ان کا مشکل ہوتا ہے آپ نوجوان نہیں سمجھ سکتے لا تر نہ ایڈ مارو کوئی بھاگو نہیں اور لو ٹاؤ طرف اس سامان کے کہ عیش دیے گئے تم بھی اس کے ادھر لوٹاؤ مسا کے اپنے مکانوں کی طرف لوٹاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے کہ صاحب بہادر کیا گزری سوال کیا جائے کیسے سوال کہ صاحب بہادر کیسے گزری کہ دو چار جوتے لگے دماغ درست آ جا نہیں یا بہلنا اقرار جرم انہوں نے جرم کرنے لگے ہم ہے ہماری بربادی واقعی ہم ظالم تھے پر ہمیشہ رہیے پکار ان کی شور و غل یہاں تک کر دیا ہم نے ان کو حسیدان خامدین کٹے بجھے یہ مانا لکھ لو پھر میں سمجھاتا ہوں یہاں تک کر دیا ہم نے ان کو کٹے بجھے بھائی حسید کہتے ہیں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 اچھا جی آگے جو ہے نا آیت اس کے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ عام لوگ ہیں نا عام لوگ اور چھوٹے چھوٹے تماشے دیکھتے ہیں کتے لڑاتے ہیں بندر لڑاتے ہیں یہ یہ تماشے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے اونٹوں کو لڑا لیا کتوں کو لڑا لیا بندروں کا تماشا دیکھ لیا لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے وہ تماشا دیکھتے ہیں اپنی شان کے مطابق وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دلی کے اندر مسمر اعظم کے ایک قلم چلتی تھی ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کہ میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں پاؤ جائے میرے سامنے تو بادشاہوں کا تماشا ان کی شان کے مطابق ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرنا کہ میں نے زمین آسمان کو اس لیے نہیں بنایا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 اگر ہوتے ہم کرنے والے بل نقضہ بالحق بلکہ ہم نے زمین و آسمان کی آیات کو پیدا کر کے حق کو ثابت کر دیا اور پھر حق کی بمباری پڑتی ہے کس پہ؟ باطل پہ بم جو بارتا ہے نہ حق باطل کا بھیجہ نکال دیتا ہے بال بل نقضہ بالحق کے لئے باطل بلکہ بمباری کرتے ہم ساتھ حق کے اوپر باطل کے پھیجا نکال دیتا ہے اس کا دماغ پھوڑ دیتا ہے پس اچانک وہ زائل ہونے والا ہوتا ہے والا کمبول وائل یہ زجر ہے اور واسطے تمہارے ہلاک کہتے ہو اسے اس کہ بیان کرتے ہو یہ دلی لکڑی نمبر ایک آ گئی آگے دلی لکڑی نمبر دو لکھو خاص اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں اور وہ ہستیاں جو اللہ کے قرم میں ہیں وہ کون وہ ملکہ مقربین سمجھے اور وہ ہستیاں جو اللہ کے قرم میں ہیں نہیں تکبر کرتے اس کی بات سے اور نہیں کاہلی کرتے سستی نہیں کرتے تصوی بیان کرتے رہتے رات کو دن کو نہیں تھکتے امیتا خاجو یہ زجر ہے یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں معبور پھر بناتے بھی وہی وہ ہیں جو مٹی سے ہوں کیا بت جو بناتے تھے پتھروں کے نہیں تھے بت کہ زمین سے آتے تھے آسمان پہ اتنا دماغ خراب ہے ان کا کہ خدا کے لیے شرکا بناتے ہیں کیسے مٹی سے پتھروں سے اتنی عقل نہیں زیادہ کیا بنا لیے انہوں نے معبود زمین سے ہم یوں شروں کیا وہ زندگی ڈال سکتے ہیں ان کو کہو تمہارے معبود جو ہیں کسی چیز میں زندگی ڈال سکتے ہیں کیا بہت ہی مردہ ہیں دوسرے میں کیا زندگی ڈالیں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 اسی طرح اگر معبود بہت ہوتے تو وہ بھی لاٹ پڑتے پھر فساد برپا ہو جاتا اگر ہوتے آسمان زمین بہت, بہت معبود سوائے اللہ کے البتہ فاصت ہو جاتے آسمان زمین ان کا نظام خراب ہو جاتا بس پاک ہے اللہ جو کہ مالک عرش کا اس چیز سے کہ بیان کرتے ہیں لا یسلوا یا فالو عظمت باری تالا خدا سے کوئی بات پرس کر سکتا ہے نہیں بعض کیا جاتا اس سے کہ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں سے باز پرس ہوگی ام من خزم آلیہ یہ بھی زاجر ہے پہلے ہم نے اپنی طرف سے دلیل دی تھی کہ لانف آلحا ت نے کیا تھی دلیل اقلی آدی تھی توحید کی دلیل ہم نے اپنی طرف سے دی اب مشرقین سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تم دلیل کوئی پیش کرو اپنے شرک پہ بنایا انہوں نے سوائے اللہ کے معبود کل مطالبہ دلیل مشرقین آ فرما دیجیے لو دلیل اپنی سمجھے آ کے اوپر ہاذا ذکر مم مایا ذکر قبلی یہی توحید بات ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں میرے صحابہ بھی توحید پہ قائل ہیں اور بات ہے ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے ہیں ایک مانا اب دوسرا معنی کرتا ہوں ذکر کا منع میں نے کیا کیا ہے بات اور حاضہ کا مشار علیہ کا منع ہے تو یہ توحید بات ہے اب دوسرا معنی یہ کتاب ہے قرآن جو میرے ساتھ ہے اور یہ دوسری کتاب ہیں ان کی جو مجھ سے پہلے ہیں ان میں بھی توحید بیان کی گئی ہے بلکہ اکثر ان کے نی جان حق کو وہ اراض کرنے والے ہیں کمار من قبل کا دلیل نقلی اجمالو شہید تمام اور نہیں بھیجے ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول مگر وہی کرتے تھے ہم طرح فون کے کالو شکوا اور کہتے ہیں بنا لیا رحمان نے اولاد کو حالانکہ پاک ہے وہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد کو بنا لیا سبحان ہو کے نیچے لے کو جواب شکوا جواب شکوہ سات وجو سے تردید جواب شکوہ سات وجو سے تردید کہتے ہیں بنا لیا اللہ نے اولاد کو سبحا نہ وجہ نمبر ایک اللہ پاک ہے بال و مکرم وجہ نمبر دو جن کو اولاد بناتے ہیں وہ تو بندے ہیں اللہ کے معزز لا یسب او نمبر تین نہیں سب کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ساتھ قول کے یعنی قولی مخالفت بھی نہیں کرتے نہیں سب کرتے اللہ تعالیٰ سے ساتھ قول کے قولی مخالفت نہیں وہ ہم بیامریا اور وہ ساتھ حکم اس کے عمل کرتے ہیں فعلی مخالفت ہی نہیں کرتے لا یسب نمبر تین وہم بیمری نمبر کتنی جی چار و نمبر پانچ جانتا ہے ان حالات کو جو آگے ان کے اور پیچھے ان کے بلا یشواؤ نمبر کتنی جی چھ اللہ عالم الغیب ہے وہ نہیں ہے اور نہیں سفارش کریں گے قیامت کے دن مگر جس شخص کے لیے اللہ پسند کرے گا نمبر چھ وہ خیشیت ہی نمبر ساتھ اور وہ اللہ کی حیبت سے ڈرنے والے ہیں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 تو یاد رکھنا یہ شخص سزا دیں گے ہم اس کو جہنم کی اور اسی طرح سزا دیتے ہم ظالموں کی سنت اللہ اسی طرح ہے عالم ذر اللہ کافر ہوں دلی لکڑی نمبر تین دلی اکلی نمبر تین کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ تاک آسمان اور زمینیں تھی منہ بند تھیں منہ بند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 اس کا منہ کھول دیا کس کے لیے نباتات کے لیے ابن عباس نے مانا بتایا میں نے کہا میرے پاس آنا میرے پاس آ گیا کہ مانا بتایا میں اسے کن پکڑی بیٹھ اب ہم نے کیا پکڑ لیے کان کے واقعی ابن عباس کون ہے رئیس المفسرین ہے ابن عباس تو ابن مار نے بھی تسلیم کیا ان کو دیکھو جی تو آسمان زمین سارے کے سارے کا تھے جی منہ بند تھے بھتکنا ہما ہم نے کھول دیا ان کو بس جالنا بھنیں خلکنا اور پیدا کیا پانی سے ہر وہ چیز جو کہ جاندار ہے پیدا کیا پانی سے ہر وہ چیز جو کہ کیا ہے جان جتنی جاندار چیز ہیں کس سے پیدا ہیں پانی سے پیدا ہے نا صاف کیا پگ نہیں مان لاتے اور کیے ہم نے زمین کے اندر بھاری بوجھ کیا ہے بھاری بوٹ پہاڑ لے اللہ تمیدہ ان کے بعد لامقدر ہے تاکہ نہ حرکت کرے سات انسانوں کے زمین اور کیا ہم نے بیس زمین کے کشادراہیں تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں یا تدوں اور کیا ہم نے آسمان کو چھت معاف وہ ہم ان آیات اور وہ آسمان کی آیات سے بھی اراض کرنے والے ہیں واہ ولدی اب نمونہ بیان کیا آیات سماوی کا نمونہ کہ وہ آسمان کی ایتوں سے راز کرتے ہیں تو نمونہ دیکھ رہے نمونا آیا سماوی وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو دن کو سورج کو اور کس کو چاند کو یہ سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں مدار میں کا آ جائے گردش تیر رہے ہیں نا چل رہے ہیں سمجھے جی اب یہ کچھ عرصہ پہلے جو فلاسفہ تھے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے کہ سورج چاند وغیرہ حرکت نہیں کرتے لیکن معرف القرآن ہے نا حضرت مفتی صاحب کی تفسیر اسی مقام پہ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے کہ جدید فلاسفہ پہلے گردش کے منکر تھے اب وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ یہ گردش کر رہے ہیں سورج چاند وما جڑ نالے من قبل قلخل یہ یادہ ہے شب و سالس کا شب و سالس جو تھا نا اس کے جواب کا یادہ ہے او پہلے شب و سالس گزر چکا تھا وما کانو خالدین پہلے دو رکو پہلے کی بات ہے کہ حضور کے بارے میں کہا کہتے تھے کہ یہ فوت ہو جائیں گے جان ٹوٹ جائے گی ہماری اور تیسرا شبوں نے یہ پیش کیا اس کے جواب کا یادہ ہے فرمایا جتنی بشارائے ہیں ان کے لیے ہمیش کی ہے ہمیش کی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے یہ زاجر بھی ہے اور جواب بھی ہے اسی شعب سالس کا اور نہیں کیا ہم نے واسطے کسی بشار کے تجھ سے پہلے ہمیش کی آفتا کیا پس گر آپ فوت ہو گئے تو یا کیا یہ ہمیشہ رہیں گے کلو نب سن ذائقہ موت سنت اللہ ہمارا تو طریقہ چلا ہے کہ ہر جی ایسمجھ ہر متنفس چکھنے والا ہے موت کو باقی دنیا یہ دار البتلا ہے اور نبلو کم بھی شعر بالخیر فتنا خدا بندی اور آزماتے ہیں تم کو ساتھ تکلیف کے اور خوشحالی کے سے مراد کا ہے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 بل بل کے کان میں کون سی بات ڈال دی ہے کہ بل بل کی چونچ میں محبوب بھی ہے پھر بھی رو رہی ہے بل بل جب پھول کی پتی منہ میں ڈالتی ہے روتی ہے چیختی ہے یا نہیں وہ ہر وقت رو رہی ہے چاہے محبوب بھی چونچ میں ہے اور گل ہر وقت ہنس رہا ہے سمجھے اے اللہ تو نے گل کے اندر کون سی بات ڈالی ہنس رہا ہے اور بل بل کے اندر کون سی بات داری ہے ہر بات چاہ ہے چاہ با... رہی ہے چاہ رہت با گوش گل چے سخن گفتائی کے خندان است ہاں گل کیا کر رہا ہے ہنس رہا ہے با گوش گل چے سخن گفتائی کے خندان است با اندلیب چے فرمودائی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 جا رہا ہے آج کل کیا کہتے ہیں داشت گرد جا رہا ہے کیا اب ایک بات بتاؤں بتانے کی نہیں ہے لیکن عجیب تمہاری ہمارے علاقے میں رواج ہے ٹوپی کے برقعے کا سادہ برکہ نہیں ہوتا دیہات میں سادہ برکہ ہے ٹوپی ہوتی ہے سادہ ہوتا ہے یہ فیشنی برکہ نہیں اور میری بیوی کا جو ہے وہی برکہ ہے سادہ ٹوپی والا ادھر سب کے برکے جو ہے کیا ہیں فیشنی ہے وہ پرسوں گئی ہسپتال تو برکہ اس کا کیا تھا ٹوپی والا تو عورتوں نے بلا میں چاہ جی دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد یہ حال حال طے دوری بڑا پرے جان دیا کہ پر کے اندر کوئی داشا کر اور طریقہ یعنی اتنا غلط طریقے پہ چلے گئے کہ صحیح چیز بھی ان کو صحیح نہیں معلوم رہی ہے تو اسی طرح আজকাল کہتے ہیں جی پر کر جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے نا کافر لوگ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 بھائی حضور فرماتے تھے نا کہ تمہارے محبود کے اختیار میں کچھ نہیں اللہ نف نقصان کا مالک ہے کیا یہی صاحب ہیں اللہ دی جو تذکرہ کرتے ہیں تمہارے محبود کا اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہ تو اعتراض کرتے ہیں اس نے میرے ساتھ عشق لگایا ہے تم میں بجھ سے انکاری ہو مجھ سے کیا ہو انکاری ہو ذکر رحمان کے منکر کافر ہو باہوم خود ان کی اپنی حال یہ ہے کہ سات توحید رحمان کے ذکر میں توحید سات توحید رحمان کے منکر ہیں تو قابل اعتراض ان کی بات ہے یہ حضور کی کہنے کی بھائی ان کی بات کھول کال انسان من اجل جبیلت انسان فرمایا یہ ہر وقت کہتے ہیں عذاب عذاب عذاب اصل انسان کی جب میں اجلت ہے کیا ہے اجلت تھوڑا سا آدمی بگڑتا ہے بیوی بی کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ تو اپنے آپ کے مطالعے نہیں کہتے میں مر جاؤں مر جاؤں یہ اجرت ہے اس کے اندر جب انسان پیدا کیا گیا انسان اجلت سے سوری کمبایاتی تم اجرت نہ کرو قریب دکھاؤں گا میں تم کو اپنے آیات قہریہ عذاب کی آتے بس نہ جلدی کرو مجھ سے وہ کولوں شکوا اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے قیامت کا وعدہ یا عذاب کا وعدہ لو یا علم الزین جواب شکوا پرمایا عذاب نہ مانگو نہ دنیا کا عذاب نہ قیامت کا دیکھ لو کاش کے جان لیتے وہ لوگ جو کافر ہیں جب کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ کو اور نہ اپنی پیٹھوں سے روک سکیں گے اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے کاش کے اس کیفیت کو جان لیتے نا تو عذاب کا مطالبہ کرتے نہ کرتے عذاب کا مطالبہ سمجھے بل ہیں بغدتان بلکہ آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک بس بدہواس کر دے گی ان کو تب آ منا بد کر بس نہ تو طاقت رکھیں گے اس قیامت کے رد کرنے کا لوٹانے کا اور نہ مہلت دیے جائیں گے